الحمد اللہ رسول اللہ حبیب اللہ نور اللہ فرمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی منو اور مدنی منیوں سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں اور گلدستے آج کیا کیا ہے آپ کو بتائیں گے آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نیشت المکم خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رزا اللہ کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا یہ شاء اللہ عز و جل جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا کہوں گا اور جہاں جہاں سرکار مدینہ کا اس میں گرامی آئے گا دور دے پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان سے ادا کروں گا دورانے سلسلہ باتیں نہیں کروں گا ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا اور جب جب سلو الحبیب کی صدا سنوں گا تو صلی اللہ تعالی اللہ محمد پڑھوں گا پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں اولا تاخیر شرکت کروں گا جی اب اماد بھائی کی دانی بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ باپو خیریت سے ہیں <تصفح> الحمد الحمدللہ رب المین آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ کا کرم داون مصطفیٰ ہاتھوں میں ماشاء اللہ عز و جل. تو جی کیا آج مدنی گلدستے ہیں ہمارے مدنی منوں کے لیے جی ایک اچھے اخلاق میں امانت کا موضوع لے کر آئے اور ایک برا اخلاق کا بھی موضوع ہے وہ بعد میں بتائیں گے تو امانت سے پہلے کہ یہ سمجھے تھوڑی مشکل بات سمجھے کوئی چیز قصدن کسی دوسرے شخص کی حفاظت میں دینے کا نام ودیعت ہے بہت مشکل ہے سنتے رہے صرف سنے باقی بتائیں گے آپ کو جبکہ کوئی چیز ایسے ہی کسی کی حفاظت میں آ جائے اگرچہ اس میں قصد تو ارادہ ہو یا نہ ہو امانت کہلاتی ہے کیا مطلب ہوا یعنی کوئی چیز کسی کو حفاظت کے لیے دے دینا اس کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے یا کسی کی کوئی چیز کسی بھی طرح کسی کے پاس آ جائے آ گئی آپ کے پاس یہ امانت ہے ایک یہ چیز تھی کہ آپ کے پاس رکھوائی گئی ٹھیک ہے وہ تو ہو گئی امانت دوسرا یہ کہ کسی بھی طرح سے کسی اور کی چیز پرائی چیز آپ کے پاس آ گئی تو یہ تھوڑی کہ پڑوسی کی مرغی آ گئی اور آپ نے کھا لی دبا کر کر ایسا نہیں ہوگا جو چیز جس کی طرح بھی آ گئی وہ اس کی ہے اس کو پہنچائی جائے گی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک مدنی منا ہے وہ اپنے پیسے تلاش کر رہا ہے بولے کہاں چلے گئے اب اس کے پیسے کسی بچے نے اٹھا لیے تو کہتا ہے بھائی اس کے مجھے نہیں پتا کہاں مجھے تو اللہ کی زمین سے ملے یہ بات بھی کہتے ہیں جملے نظر آتے ہیں تو اللہ کی زمین میں جیل بھی ہوتے پھر وہ جیل بھی ہو بچہ جیل hmm. ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہوتے تو پھر ان کو بچہ جیل بھی دکھانا چاہیے کہ اللہ کی زمین پر جیل ہے تو یہ تو آپ کے لیے ہی ہے پھر آپ آ جائیے تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا اس کی ایک مثال سمجھے کہ آپ کے دوست نے آپ کو کتاب دی ٹھیک ہے یہ پکڑو میں آ رہا ہوں تو اب آپ کے دوست کی یہ کتاب آپ کے پاس امانت ہے ٹھیک ہے کوئی چیز خود آ گئی آپ کے پاس رکھوا دی تو یہ امانت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی ب و نے فرمایا مومن جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے سبحان اللہ اور جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکا نہیں دیتا اور جب اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا سبحان اللہ پیارے مزہ نہیں امانت میں خیانت کرنا بہت بری بات ہے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں امانت دے تو ہم اس امانت کا خیال رکھیں اور اس کے مالک کو اسی حالت میں دے جب کسی کی چیز ہمارے پاس آئے اور ہمارا دل چاہے کہ ہم اسے استعمال کریں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کی چیز خراب ہو گئی تو رقم بھی دینی ہوگی اگر یہاں نہ دی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو آخرت میں نیشیاں دینی پڑیں گی یاد رہے کہ امانت صرف چیزوں میں نہیں ہوتی راست کی باتوں میں بھی ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی اپنی مٹھائی کھا رہا ہے اور اس نے اپنے دوست کو کہا کہ پڑوسی کو مت بتانا تو اب امانت یہ ہے کہ نہ بتائے جرم تھوڑی کر رہا ہے دوسرے کی چیز چوری سے تھوڑی کر رہا ہے اپنی چیز کھا رہا ہے کہہ بھائی کسی کو بھی نہیں بتا رہا میں نے اپنی چیز کھائی ہے اب یہ بھی باتوں کی امانت ہے باتوں میں بھی امانت ہوتی ہے چیزوں میں بھی امانت ہوتی ہے اور امانت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی طرح یہ باتیں جو گھر میں جو باتیں کی جاتی ہیں امی باتیں کر رہے ہیں ابو باتیں کر رہے ہیں دادا دادی نانا نانی گھر میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ گھر میں ہی رہنا چاہیے اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہوتے کہ وہ گھر کی باتیں باہر بتا دیتے ہیں تو یہ مدنی پھول بھی ذہن نشین کر لیں کہ گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتے ہو سکتا ہے آپ کی امی ابو باتیں کر رہے ہوں کہ یہاں پیسے رکھیں ہو سکتا ہے باہر جا کے بتا دیں کوئی ڈاکو ہو کوئی چور ہو وہ سن رہا ہو تو پھر نقصان کیا ہوگا ہو سکتا ہے وہ گھر میں چوری ہو جائے تو نقصان تو ہوا نا تو آپ گھر کی کوئی بھی بات ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی یار یہ بتا دوں آپ کو کوئی بھی بات جو ہے گھر کی باہر بتانے کی ضرورت نہیں ہے امی سے پوچھیں ابو سے پوچھیں یہ بات میں کسی اور کو بتا دوں تو جس بات کی اجازت ملے وہ بات بتا دیں ورنہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتے۔ کرتے بیارے بدنی منو آئیے آپ کو ایک میٹھا میٹھا سا جی مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی میرا نام سیتا ہے اگر میری رونا اگر میں اس سے اس کا نچ کھال میں کو گنا ملے گا کیا نہیں بدنی منی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری سہیلی وغیرہ جو ہے وہ مجھے لنچ اس کا رکھا ہے لنچ باکس وغیرہ لے کر آئیے تو میں کیا اس کے کی بغیر اجازت دیجیے کھا اللہ تو نہیں ملے گا مدنی منی یا مدنی منے جو ہوتے ہیں نابالغ تو وہ اجازت سے بھی ایک دوسرے کی چیز نہیں کھا سکتے ایک دوسرے کا کانا نہیں کھا سکتے البتہ اگر کسی مدنی منی یا مدنی مننے کے امی یا ابو نے کہا ہے کہ تم بھی کھانا دوسروں کو بھی کھلانا سہیلیوں کو تو یہ کھلا سکتی ہے اچھا اب بھی بلا اجازت چھپا کر لے لینا یہ تو اس کی صورت تو وہ بچوں میں تو نہیں بنے گی بڑوں میں بنتی ہے وہ بھی ایسی فری شپ ہو کہ ایک دوسرے کا کھاتے ہوں اور برابر یہ پتہ ہو کہ اس کو برا نہیں لگے گا تو تو جائز ہوتا ہے ورنہ پھر اس طرح چھپا کے لینا یہ چوری ہے کسی کا مال چھپا کر لینا یہ چوری کی ڈیفینیشن ہے یہ گناہ اور اتنا وہ یہ سب ادا کرنا پڑے گا واپس دینا ہوگا یعنی یہ جو بھی چوراہے وہ دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی اس کو معافی بھی مانگنی ہوگی ظاہر جس کے یہاں چوری بھی اس کو مال مل بھی گیا لیکن اس وقت جو اس کو پریشانی ہوئی تھی تشویش ہوئی تھی تکلیف پہنچی تھی بچے ہوتے ہیں دو طریقے کے ایک ہوتے ہیں اچھے بچے اور ایک ہوتے ہیں گندے بچے جو اچھے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں مدنی منع مدنی منیا تو یہ بتائیے آپ کون سے بچے ہیں اچھے بچے ہیں جی جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں بعض ہے نا گندے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟, کیا کرتے ہیں کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں وہ اپنے بیگ کے اندر ڈال لیتے ہیں اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ اس طرح بن جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہاں گئی حالانکہ وہ چیز اس بچے نے اٹھائی ہوتی ہے ابھی اچھا کام نہیں کیا اب آپ کی امی نے آپ کے ابو نے آپ کو ایک اچھا سا لنچ باکس لا کے دیا اب وہ گم ہو گیا اب جس کا لنچ باکس گم ہو گیا اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میرا لنچ باکس پتہ نہیں کہاں چلا گیا میری پینسل کہاں چلے گی بعض بچے تو اتنے احساس ہوتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں وہ اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں تو جو اچھے بچے ان کا کام یہ ہو کہ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی یہ نہیں کہ وہ رو رہا ہے تو اس کو رونے دیا اس کے پاس جائیں اس سے معلوم کریں آپ کیوں رو رہے ہیں تو بتاتا ہے اپنی پریشانی آپ کے آگے رکھتا ہے کہ میرا جو لنچ باکس تھا وہ گم ہو گیا یا میرا تھرماس تھا وہ گم ہو گیا تو آپ اس سے کہیں چلے مل کر ڈھونڈتے تو ڈھونڈے تلاش کریں اس کا دل خوش ہوگا اس طرح تلاش کرنے کے بعد اگر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ نہیں کہ مل گیا آپ نے اپنی جیب میں رکھ لیا آپ نے اپنے بیگ میں رکھ لیا یہ اچھا کام نہیں ہے بلکہ اس کو لا کر دے دیں کہ دیکھیں یہ آپ کا لنچ باکس وہاں پر تھا مجھے یہاں سے ملا ہے یا آپ اس کو دے دیں تو اس کا دل خوش ہوگا تو ایسے ہی بچوں کو ایسے ہی بچوں کو ہم کہتے ہیں مدنی مننے تو آپ نے مدنی مننے بننا ہے آپ نے مدنی منیا بننا ہے نہ کہ گندے بچے بننا ہے اچھے اچھے کام کریں گے تو اچھے بچے کلائیں گے مدنی منہ کلائیں گے برے کام کریں گے تو یہ کہ ابھی سے آپ جو ہے نا جو جیل میں لوگ پہنچے ہوتے ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے جن کو مار دیا جاتا ہے تو یہ ایسے نا تو بچپن میں ان کو عادت پڑ جاتی ہے بس اوقات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چوراتے ہیں پینسل چراتے ہیں ہیں کڑر ہیں پھر جب بڑے ہوتے ہیں یہ عادت ان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے پھر وہ یہ چوریا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ادھر ڈاکا مارتے ہیں ادھر ڈاکا مارتے ہیں تو یہ ابھی سے آپ کو اپنے اندر کنٹرول رکھنا پڑے گا نہیں نہیں بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا نہیں نہیں یہ چیز میں نہیں چوراؤں گا ان چیزوں سے دور رہنا اور جو ایسا کام کرتے ہیں آپ نے ان کی بھی اصلاح کرنی ہے کیونکہ ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل جی ایک مزہ پھول یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیے ایک تو یہ کہ دوسرے کی چیز لے لینا چوری جی چھپے اس کی تو مذمت ہے دین میں اس کی بھی مذمت کی اگر کسی نے آپ کے پاس رکھوا دی ہے تو اس میں سے مثال کے طور پہ آپ کے پاس بہت ساری وہ مٹھائیاں تھوڑی سی چلو یار ایک آدھ کھا لیں گے پتہ نہیں چلے گا؟ گا؟ اس طرح کی بھی کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس امانت رکھوائی جائے سبحان تو اللہ! خیانت نہیں کرتا اچھا تھوڑی سی بھی کھا لے گا جس اس کو نہیں پتہ چل رہا تو یہ بھی سی بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی اس میں وہ صورت ہے جو بہن کے وہ ہیں اپنے بھائی کی اپنے والد صاحب کی تھوڑی سی خالی تو والد صاحب اور بچے کا تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ کھا لے گا تو اس چیزوں سے بچنے میں اور ایسے کا بڑے نیک نامی ہوتی ہے یار ہم نے اس کو جیسی چیز رکھوائی تھی نا یہ بالکل ویسی ملی ہے بعض اس چیز میں بدنام ہوتے ہیں یار اس کو اگر دیں گے نا تو پھر پتا نہیں واپسی ملے گی نہیں ملے گی تو بچے کہتے ہیں ہم نے وہ کھا لی اب کہاں سے دیں تو بھائی یہ بات ہے کہ آپ نے کھا لی اس کی چیز اب کہاں سے دیں یا اس کی چیز آپ نے استعمال کر لی اب اس کو کہاں سے دیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے مدنی منوں کی چیزیں تھوڑی ایسے کہ کھاتے رہیں گے آپ کے پاس جو آپ کے مل کے پیسے پیسے پڑے گا یہ آپ کو کوئی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے آپ نے جو ہے وہ تاک میں رہے اور اس سے مانگتے رہے مجھے دے دو مجھے دے دو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اپنے امی ابو سے کہیں اس سے نہیں مانگے مجھے یہ چیز دے دو اگر اس سے مانگ لی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ایسے ہی چھوٹ گیا کہ میں نے کھا لی اس سے پیسے مدنی منہ سے بھی پیسے لیے جائیں گے کہ وہ اپنی جیب سے پاکٹ منی سے پیسے اس کو پے کرے جس کی چیز اس نے کھائی ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ خالی ہم چھوٹے بچے جو چاہے کریں ایسے نہیں بھائی چھوٹے بچے بھی ہیں تو ٹھیک ہے اپنا اپنا اپنا اپنا کھائیں گے سلائیں گے تو بسوں کا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پھر مدنی منہ اور مدری میں کان پکڑتے آج سے بات یہ کام نہیں کریں گے تو بھائی ایسی نوبت کیوں آنے دے رہے ہیں کہ آپ کو کان پکڑنا پڑے پہلی اس سے بچ کے رہیں نہیں بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم یہ کام نہیں کریں گے ایک محتاط آدمی سدس سگی جی اب اس میں ایک برے اخلاق میں ایک چیز ہے اس کو کہتے عجب یعنی خود پسندی یہ کیا ہے میں بتاتا ہوں عجب خود پسندی مشکل لفظ ہے کوئی بات نہیں اپنے کمال مثلا علم عمل مال ہوں وہ اپنی طرف نسبت کرنا کہ میں کتنا طاقتور ہوں کتنا زبردست ہوں وغیرہ اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا کہ یہ ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں کمزور ہو جاؤں گا اتنا طاقتور ہوں کمزور ہو جاؤں گا یہ ذہن میں ہے ہی نہیں گویا خود پسند شخص نعمت کو اللہ تعالی کی طرف منصوب کرنا ہی بھول جاتا ہے یعنی وہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ طاقت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے میں تو اللہ تعالی کا کمزور بن رہا ہوں تو اپنے پاس ملنے والی کوئی بھی طاقت علم عمل یہ سب اللہ نے دیا ہے یہ ذہن میں ہونا چاہیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ تعالی کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کی رحمت کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے جو گناوں پر شرمندہ ہو ندامت یا اللہ میں نے گنا کر لیا تو وہ گویا اللہ تعالی کی رحمت کا انتظار کرنے والا ہو جبکہ خود پسندی کرنے والا اپنی خوبیاں وغیرہ ساری چیزیں جو بڑا پن یہ جو بیان کیا ہے نا اس طرح کا ذہن رکھنے والا خود پسندی کرنے والا اللہ تعالی کی ناراضی کا منتظر ہوتا ہے گویا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ پر کب ناراض ہوگا اتنی بڑی بات ہے اچھا یوں ہے کہ آپ کے مدنی پھول سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے کوئی مدنی منع کی تعریف کرتا ہے تو مدنی مننے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ خاک سبحان مجھ, مجھ میں کمال رکھا ہے مرشد ہی نے سنبھال رکھا ہے تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے سب اللہ ہی نے عطا کیا ہے شبحانند مجھ میں کمال نہیں ہے اللہ نے دیا ہے تو پیارے مدار منو خود پسندی ناجائز و گناہ فخر کرنے کا کیا فائدہ بسو وقت اچانک مال چلا جاتا ہے تباہ ہو جاتے ہیں روڈ پر آ جاتے ہیں لوگ نیمتیں ختم ہو جاتی ہیں اس پر فولنا کون سی عقل مندی ہے جو چیز آپ کے پاس مل گئی بڑا پیسہ ہے جناب بڑی اچھی گڑی ہے یہ چیزیں گڑی چوری ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے گر جاتی ہے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب بھی وہ حادثات ہوتے ہیں پانی آتا ہے تو گھر کے گھر چلے جاتے ہیں ہوا ایسی آندیاں چلتی ہیں کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہے تو آپ کس چیز پر خوش ہو رہے ہیں اور اس سے بالکل خوش نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک مزہ السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ my studies can there be anyone else like me آپ کے اندر واقعی اگر یہ ذہن ہے کہ مجھ سے کیا اچھا ہو سکتا ہے تو برائی نے تو جڑ پکڑ لی اب یہ سوال ہوگا پیدا کہ کیا آپ سے کوئی برا بھی ہو سکتا ہے یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کچھ ہوں یہ برائی تو ہے تو برائی بھی بڑی خوفناک ہے کہ اگر دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تب تو تکبر ہے اور جہنم کی حقداری ہے اگرچہ نہ بالی رہے بظاہر لیکن بڑوں کے لیے جہنم کی حقداری ہے اور بچوں کے لیے یہ خطرناک بیج ہے جو بوائی ہو چکی ہے اگر بالی ہونے کے بعد یہ بیج باقی رہا تو یہ تو مارا گیا تو اس لیے یہ آجزی کے خلاف ہے اللہ نے اگر آپ کو زیانت دی ہے تو اس میں آخرت کی بہتریاں اکٹھی کریں علم دین کے لیے اس ذہانت کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں خود پسندی میں نہ پڑے بندہ یعنی کوئی اگر اس کو نعمت حاصل ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے اور یہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے گا زوال نعمت سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ میری نعمت نہیں لے گا کبھی اور اس طرح میں نے توجہ ہٹا دینا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ بہت بری بات ہے اور خود پسندی بھی یہی ہے کہ کسی نعمت کے حصول پر یہ سمجھنا کہ یہ میری کوششوں سے اور میری صلاحیتوں سے مجھے حاصل ہوئی ہے اور اب یہ مجھ سے دور نہیں ہوگی یہ میری اپنی صلاحیتوں سے تو اس طرح وہ پھر خود پسندی کی تعریف بنتی ہے جو کہ ہلاکت خود ایک لمحے کی خود پسندی جو ہے نا وہ ستر سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے حضرت سیدنا مترف رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں یعنی یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں اس سے بہتر یہی ہے کہ رات سویا رہوں اور صبح رات کی عبادت سے مہروی پر افسوس کروں نیکی کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا نفل نیکی اور اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ نیکی چھوٹ جائے اور اس پر افسوس ہو ان بزرگ کے کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن فرض ادا کرنے والا بھی اپنے آپ کو نیک سمجھے نہیں وہ میں اس لیے وضاحت کی کہ اگر فرض چھوٹ جائے اور میں پھر اس کے چھوٹنے پر افسوس کروں یہ اچھا ہے یہ مراد نہیں ہے میں نفل عبادت کروں اور اپنے آپ کو نیک سمجھوں اس سے بہتر یہ ہے کہ نفل عبادت میری رہ جائے اور اس پر افسوس کروں کہ اے میں نفل عبادت سے رہ گیا یہ بہتر ہے تو خود پسندی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ مدنی منہ کو کسی نے سوال کروایا ہوگا تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں اس طرح کی مینٹیلیٹی ہوتی ہوگی تو ان کے استادوں نے اس طالب علم کو یہ سمجھا کے سوال کروایا ہوگا ورنہ جو اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتا بھی وہ اپنے منہ سے بولے گا نہیں اس لیے اس مدنی منع پر ریسا نہ ہو چڑھائی کر دیں کہ تم نے ایسا سوال کیا یہ آپ کو سکھانے کے لیے کیا یوں حسن زن کا پہلو نکل رارو واضح بھی ہے تقریباً واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں آپ کو جو کچھ بھی آتا ہوا ہے اور ہمیں بھی جو کچھ آتا ہوا ہے وہ کس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھنا چاہیے زوال نعمت پہ رکھنا چاہیے ایسا کے ہو کہ یہ آج نعمت میرے پاس موجود ہے کل مجھ سے رخصت نہ ہو جائے کتنے ایسے یہ بتائیے زوال نعمت کیا ہے جی زوال نعمت یہ ہے کہ جیسے کہ ایک نعمت آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اور وہ نعمت چلی گئی آپ سے تو یہ زوال ہو گیا وہ نعمت سے چلی گئی تو یہ زوال نعمت ہو گئی تو جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا کریں یا اللہ تو نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہیں وہ نعمت برکار رہے زوال نعمت نہ ہو یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا تو جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں موجود ہی رہے ہم سے رخصت نہ ہو اور جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے نعمتوں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفوم ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید دوں گا تو آپ کے پاس جو بھی نعمت موجود ہے آپ دیکھیں اگر آپ اچھی آواز سے کراد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اگر آپ اچھی آواز میں نا شریف ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز اتنا فرمائیے کہ بعض ایسی آوازیں ہوتی ہیں کہ اچھی ہوتی ہے بچپن میں لیکن تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو آواز خراب ہو جاتی ہے اب یہ نعمت جو آواز کی تھی شاید ہم نے اس پہ شکر کیا تو یہ نعمت چلی گئی اور اسی طرح کہ بعض پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں کے بعد ان کی وہ پوزیشن تو کیا کہ ان کے پاس نعمت موجود تھی آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے جو بھی نعمت ہے ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جیسے کہ امیر دامت ہمیں کتنا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب میں ہوں تو بس میں آ جاؤں گا اور چھا جاؤں گا جو کچھ بھی ہے میرے اندر کمال وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے شیر پڑھا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک کافر۔ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمبھال رکھا ہے مرشیدی نے سنبھال رکھا ہے جی مد بھائی اب وہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آیا اب سلسلے میں ان شاء اللہ علی الحبیب صلی صل اللہ سمجھ صل سلحبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خود بہ دونوں رنجامے قرآن ربی اللہ کا نے اپنا سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو اس لیے اللہ نہیں فرمائی کہ تم اسی کے اوپر جا رہ جاؤ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے تمہیں فانی دنیا کہیں کر باقی آخرت سے کر دے فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے کٹ ہونے والی ہے تو بے شک اللہ اطبادل کی طرف لوٹنا ہے اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے غافلو कब्र में जिस घड़ी जाओगे साफ बिच्छू जो देखोगे सर संसारों के पर कुछ न कर दोगे बेहद अपने दुना दप बचताओगे कब्र में शक्ल तेरी बिगड़ जाएगी पीप में लाश तेरी निेगी बाल चढ़ जाएंगे काल चढ़ जाएगी कीड़े पड़ जाएंगे नाश सड़ जाएगी I'm here to come